عن الله ولا يقصد من ما صلى الذي ومن يفعل ذلك يلقى عثا مضاعف له العذاب لا جا بھی ملکیا وی کل سد مولا مل جی تبدی اس مالک الملک رب العزت وحبو لا شریک ملائق ہے کہ جو اپنی ذات اندر بھی یکتا ہے اپنی صفات اندر بھی اپنی مثال آپ ہے اپنے افعال اندر بھی قادر مطلق ہے اور اپنی عبادات اندر بھی وحدہ وقتا ہوا شریقے بھی لحاظ نل اعتبار نل کسی نا شریق نہیں ٹھہرایا جا سکتا ادے جیسا نہیں منیا جا سکتا ساڈا سبب گزشتہ چند جمعے کو یہ ہی چل رہا ہے اور یہ بنیاد ہے اس بھی جی اسلام اس طواب اگر بنیاد درست اور صحیح ہو گئے تو او بنن والی عمارت بھی بڑی پختہ پکی اور مضبوط بنتی ہے جے بنیاد درست اور صحیح نہ ہومار کنا بھی تجربہ کار کنا بھی ہوشیار کنا بھی ماہر کیوں نہ ہومارت درست اور صحیح نہیں بن سکتی اللہ کی توحید بنیاد ہے اسلام کی ایمان اسے واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ اندر اسی بنیاد کو درست کرنے تے لگا دیا۔ جس ویلے یہ بنیاد درست ہو گئی، مضبوط ہو گئی، پکی ہو گئی تے پھر ادے تے تعمیر فرمائی ہے۔ بنیاد درست کرنے سے 13 سال لگ گئے اور عمارت بنانے سے 10 سال صرف صرف یہ دیکھ تو ایلی دی اہمیت کا دا اندازہ لگا مکی زندگی اندر اسلام کی بنیاد اس قوار کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو ایک عمارت مل تشبیہ دندے ہوئے فرمایا علا خم سے اسلام دی عمارت چیزاں بنائی گئی دے اندر پنج چیزہ کار فرما ہے دے مکان بنانا بنا تے بنیاد تو بعد اویارت واسطے چار دیوار ضروری نے اور پنجو چھت ضروری ہے اگر دیواراں بڑے اچھے مٹیریئل دیا بنا دیا بڑیاں سجا دی جان خوبصورت کر کے بنا جان لیکن چھت نہ پائی شخص بھی مکمل نہیں کہتا دیواراں تین بنا دتیا جان اور چھت بھی بنا دی جائے پھر بھی نا مکمل ہے جدوں تک چارے دیواراں اور چھت کہ پنجے چیزیں موجود نہ ہو عمارت مکمل نہیں کہنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کی عمارت اندر پنج ہی چیزیں ساندھ سکتے بنیاد کی ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. کہ کوئی الہ نہیں کوئی کابل نہیں کوئی عبادت لائق نہیں کسی کو منگیا نہیں جا سکتا کسی کے سامنے چکیا نہیں جا سکتا کسی کو ڈریا نہیں جا سکتا اِلَّ اللہ سوائے اللہ اللہ بنیاد اللہ اللہ یہ رکھیے کہ گواہی دے دیو شہادت دے دیو اعلان کر دیو اقرار کر لو کہ اللہ کوئی سوا کوئی اور معبود حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء نے اسی بنیاد نو پہلے پیش کی۔ آدم علیہ السلام کا سی لا الہ الا اللہ آدم سبح اللہ پھر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے آئے انہوں نے قوم کو کلمہ سکھایا لا الہ الا اللہ نو نجیب اللہ ذرا اگ چلیے ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لخت جگر حضرت اسمایل کا وقت آیا سکھایا لا الہ الا اللہ اسماعیل زمیر اللہ سڈے گزشتہ جمعے تھے سبق اندر موسیٰ علیہ السلام دا, ذکر سی جس دا دور آیا اج دے سبق اندر جنہ تذکرہ مقصود ہے انہوں دا نام نامی اس میں گرامی ہے عسا ابن مریم علیہ السلام دا دور آیا تو انہوں نے کلمہ سکھایا لا الہ الا اللہ, روح اللہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ دا وقت آیا تھی آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد بطور مثال چند ایک انبیاء کا میں ذکر کیتا ہے اللہ نے جن جنہیں پیغمبر بھی بھیجے سب نے لا الہ الا اللہ کے ہی بنیاد رکھی بنیاد درست اور صحیح ہو گئی تو انشاءاللہ اعمال اللہ اندر بھی درستی ہو جائے گی آماد اندر بھی اسلح ہو جائے گی جی بنیاد غلط ہو گئی کہ آدمی کچھ بھی کرے پیا اعمال نہ صرف ایک, ایک خراب ہو جانگے ٹیڑے ہو جانگے بلکہ اعمال ضائع ہو جانگے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص دے اعمال کی مثال جدی بنیاد صحیح نہیں یعنی جنہی عقیدہ توحید دا قائل نہیں اللہ ہوں اپنی ذات اندر اپنی صفات اندر اپنے افعال اندر اپنی عبادات اندر وحدہو لا شریک نہیں مندہ نہیں سمجدہ او دے دی مثال پر مجید اندر د جس طرح مکڑی کامایاگلی مٹ جا پتا ہی نہیں چلتا ذرا تندو تیز ہا چلے بالکل ناپید ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے لبئی تن کبوت فرمایا سب تو کمزور گھر مکڑی کا اور مشرک دیں آمال اس تو بھی زیادہ کمزور ہوں جیدی اے بنیاد درست نہ ہوئے اے بنیاد صحیح نہ ہوئے او دے آمال مکڑی دے جالے نالا بھی زیادہ کمزور ہیں او اے سمجھ رہے گا کہ میں بڑا کچھ اللہ دہاں پیج چکا میرے آمال ہوتھے جمع ہو چکے نہیں لیکن قیامت دے دن جس ویلے ہوتھے پہنچے گا تے فرمایا کا اللہ ہوئے ہوں گے جدر نظر گا میرے ہی عمل نظر گے مگر اتنے پہنچ کے سوائے حسرت اور افسوس دے اور انبار دے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے اس واسطے سارا زور عقیدے کی اسلح پہ یہودیاں اور عیسائیوں نو بھی اللہ تعالی نے پرانے مجید اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہوں دعوت دیو دن بلاؤ اور اسی بنیاد پہ بلاؤ نبی تسلیم کر باقی معاملات پھر رہنگے ایس کلمہ اندر تے ہوں رہنگے سڈے اندر شریف ہو جاؤ اید اندر تے متفق اور متحد ہو جائیے سارے مگر بدقسمتی اور بدنصیبی کہ اوہے اس کلمے تے بھی نہ ملے حضور نال آپ کی خدمت اندر حاضر ہو کے اونا نے اس کلمے تے بھی اپنے اتحاد با مظاہرہ نہ کی صلی اللہ علیہ بلکہ اونا نے توحید اندر نقبزنی کی تی کہ اس شکاکتا ادا کر دیتے یہودیاں نے کہنا شروع کر دیتا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُنِ بُنُ اللَّهِ کہ ساڑا نبی ازیر اللہ دا بیٹا ہے عیسائی نے کیا بکواس کرتے ہو؟ دی, دی ماں دا نکاح پلاں شخص ملو سی. او دا باپ ہے یہ مقام کے سڈے نبی نو حاصل ہے وکالت نسارت نسیحم اللہ نبی عیسیٰ خدا دا بیٹا ہے او دا کوئی باپ نہیں او دی ماں دی شاشی کوئی بھی اللہ نے دونوں کا ذکر کر کے <gl bureaucracy> بکواس بھی بھی کر رہے نہ <tod> <attitude> <tod> <attitude> فرمایا انہوں تو پہلے بھی کئی کافر ایسے ہو گزرے جہے اسی قسم دے اسی طرح یقیدہ رکھتے جس دور آیا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت اور نبت کا اعلان فرمایا اس امت اندر کچھ جاہل نے یہود و نصارہ دی جی وہ بات سنی کہ یہودیاں نے وزیرنو خدا دا بیٹا بنایا عیسیٰ علیہ السلام نو عیسائیہ نے خدا دا بیٹا قرار دیتا اللہ نے دون دی نفی کر دیتی سانو عید تو کوئی بڑا کم کر کے دکھانا چاہیے چنانچہ انہ نے کہہ دیتا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر باللہ اے شرک اندر نا تو بھی قدم جدوں تک انہوں نے چاہیے اپنے آپ چھپائی رکھیا جدوں اپنا آپ ظاہر کرنا تے مستفا ہی شکل اندر مدینے اندر آگولہ شرف تو بھی بڑا شرک ہے یہ تو بڑے مشرق ہو گئے بات یہ چل رہی دو چیزاں واضح طور سے اختصاد ہو چکی ہیں کہ اللہ اپنی ذات اندر وحتہ شریق ہے ثبوت قرآن تو حدیث تو پیش کیتے جا چکے نے کس طرح کا دہول شریک ہے اکتئے کہ او بے نیاز ہے او کسے دا محتاج نہیں کسے دا ضرورت مند نہیں دوسرا دلیل دوسری دلیل اور دوسرا ثبوت اے ہے لم یلد ولم یولد اللہ دی کوئی اولاد نہیں اللہ کسے دی اولاد اللہ اپنی صفات اندر وحتہو لا شریک ہے اے بھی اختصار نہ مجید تو بات علائل بات واضح کی جا تھی ہے تیسری صفت اللہ دی توحید دی تو یہ بیان ہو رہی سی کہ اللہ اپنے افعال اندر اپنے اپنے کما مطلق ہے لا شریک ہے وہ جو سو بہس وہ کرے کو مشورانی نہیں لینا کسی دی مدد کی دی ضرورت نہیں ولا یخا کو جدو کوئی کام کرتا ہے پھر ایک خطرہ نہیں ہوں کہ کل میرے کوئی پچھے گا میم کوئی کہے گا کہ یہ سن خطرہ لاش ہوتا ہے آدمی بھی صاحب اختیار کیوں نہ ہونا بھی صاحب اقتدار کیوں نہ ایک خطرہ دل اندر موجود ہوں بعض اوقات خدا اظہار نہیں کرتا انہوں ظاہر نہیں ہوتا لیکن یہ خطرہ موجود ہوں کہ مینو کوئی پچھ نہ لو میم کوئی کہہ نہ دے کہ یہ اللہ دے ہاں کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ خطرہ محسوس ہوا دی کوئی ڈر اور یہ مثال گزشتہ جمعے حضرت موسا علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا واقعہ اج ذرا اگے بڑھ کے حضرت عیسا علیہ السلام کے بارے اندر دیکھو کہ اللہ جو چاہ کرتا ہے جنو جو عطا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے اللہ نے سورہ یونس اندر گیار میں پارے اندر فرمایا میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالی تو انو کوئی تکلیف دینا چاہے تو انو کسے بیماری اندر مبتلا کرنا چاہے تو انو کسے غم تو دوچار کرنا چاہے ساری کائنات مل کے آج جائے کہ تو کو تکلیف نہ پہنچے تو انو کو بیماری لاحق نہ ہوے تُسی اُس صد میں تو دوچار نہ ہوگو سارے مل کے آ جائیں فَلَا رَاقْتَ وَإِن اللہ اللَّهُ بِزُرِّلْ فَلَا قَاشِفَ لَهُ میں اعلان کرنا اللہ فرمارہ نے کہ ساری کائنات مل کے, آ جائے اس واسطے سارے مل کے بھی تکلیف تو, تو نہیں بچا سکنگے میں اللہ اگر چاہ بچا کا خی تے جے میں تو آڈے کوئی انعام کرنا تے مہربانی کرنا چاہ یہ مکے دے کافر اور مشرق سے کوئی چیز ہی نہیں ساری مخلوق کسی سا نکلیف دے انم ہے میں جو عیسیٰ علیہ السلام انہ دی تاریخ انہ دی ولادت کس قسم دے حالات اندر ہوئی کس طرح ہوئی قرآن مجید نے بڑی تفصیل نل بیان کی اللہ دے علم اندر اس سارہ کچھ موجود سی کہ میں ایک پیغمبر پیدا کرنا ہے علیہ السلام جدہ نام عیسیٰ ابن مریم ہوے گا جن اپنی طاقت اور قدرت دی ساری کائنات اندر ایک نشانی بنا کے بیچنا ہے اپنی طاقت اور قدرت دا مظہر بنا کے آواز اور بنیاد ایتو دیئے کہ اندر والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم دی والدہ نے جس ویلے اے محسوس کیتا کہ میرے پیٹ اندر اللہ دی ایک امانت ہے بچہ ہے کہ اے نظر من لئی کہ اے بچہ جنہوں پیدا ہوگئے گا میں انہوں اللہ دے تین دی خدمت واسطے وقف کروں قرآن مجید دے الفاظ ہیں حضرت مریم ڈی والدہ کہہ رہی ہے اِنی نظر تو لکا ما فی بطنی محررن اے اللہ میرے پیٹ اندر جیڑا بچہ ہے میں تیرے نال وعدہ نظر من لیے میں کہ اے جدو پیدا ہوے گا میں اینو آزاد کر دیاں گی تیرے دین واسطے وقت کر دیاں گی دنیا دا کوئی کم اے دے کولو میں نہیں لگ تاقبل منی انکا انت السمی العلیم اللہ میری اس نظر تو قبول فرما لے قران مجید اندر اللہ فرمانے فقبلھا ربھا في قبول حسن وَأَن بَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا مریم دی والدہ دی اے نظر اصحا خوشی نل بڑے اچھے انداز نل قبول کر لئی مریم دی والدہ نے کی پتہ سی کی خبر سی جس ویلے حضرت مریم پیدا ہوئی ہیں ماں نے دیکھیا کہ ایت بیٹی ہے خیال سی بیٹا دے گا اللہ جنہوں دین واسطے وقف کرانگی ایت بیٹی ہے دی عرض کیتی رب انی وذاتها انسا یا اللہ میں تے کچھ ہور سوچی ہی بیٹھی سا تے ایسے بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت اے مریم دی ماں تینوں تے, تے اے دے پیدا ہون تو بعد پتہ لگا اے تے مینوں تے اس تو پہلےوں دا پتہ سی کہ تینوں بیٹی دینی۔ میں ہی تے دینی سی۔ تو پریشان نہ ہو۔ اپنی اس بیٹی نوں ہی وقت کر دے۔ حضرت مریم علیہ السلام دی والدہ نے بیٹی وقف کر دی اللہ تعالی نے جس بیٹی دے کر پیغمبر پیدا ہونا سی اس بیٹی دی پیغمبر دی ماں دی تربیت ایک پیغمبر کولو کروائی حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم دی پرورش کر رہنے ہون دی تربیت کر رہنے اور بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ خود حضرت زکریہ علیہ السلام او اس ویلے بیٹی دی او اس بچی ذہانت حاضر دماغی او دی روشن دماغی تو حیران ہو جانے چھوٹی بچی ہے ایک لیکن ایسی حاضر جواب ایسی روشن دماغ پرانے مجید اندر اللہ نے بیان کیتا۔ فلما دخل المحراب وجد عندها رزقا ایک ایک مخصوص کر دیتا مسجد دے ایک طرف جتے او اللہ ع جو سبق حضرت زکریہ علیہ السلام پڑھا دے نے حضرت مریئم یاد کر دیا اللہ دے ذکر اندر مصروف کھانا حضرت ذکریہ آ رہا ہے انہ دی تربیت حضرت زکریہ علیہ السلام کر رہنے جس ویلے آئے کہ حضرت مریم نو سبق دین واسدے انہ دے کمرے اندر داخل ہوئے اللہ فرمانے نے فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عَنْدَهَا رِزْقَ کمرے دی اندر داخل ہوئے کہ قسم قسم دے پھل اور میوے پہے ہوئے نے حضرت مریم علیہ السلام دے کمرے اندر حضرتِ زکریہ علیہ السلام دیکھ کے حیران ہو گئے کہ مریم تیرا کھانا تے ساڑھے کرو آنگا ہے تی اے میوے اے پھل اکتے بے موسم نے اور پھر اینی وافر مقدار اندر انہیں بہترین پھل اَنَّا لَكِ حَاظَا مریم ایک اتھو آنگا ہے ایک انہیں تینوں پیجے نے اور روسن دماغ بچی او حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ فوراً جواب هو من ان اے میرے اللہ نے من میرے اللہ فورن طرفوں آئے نے حضرت زکریہ علیہ السلام اے جواب سن کے حیران بھی ہوں ایک رہنمائی بھی مل جاتی ہے حالانکہ پیغمبر ہے فورن سوچیا کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ مریم نو بغیر موسم دے پھل پیش دے وے میرے پیش دے وے کہ اے زکریہ توں کیوں گمگین ہیں توں کیوں پریشان ہیں جیڑا رب موسم نو بے موسمیں پھل دے سکتا ہے او تے اس بڑھا پے اندر اولاد نہیں دے سکتا اس سے بھی لے کا دعا زکریہ ربہو ہتھ اٹھا لے کہ اپنے اللہ نو پکار نہ شروع کر دیتا اللہ وہ موسم دے بغیر مریم نو پھل دے سکنا ہے زکری تیرو اولاد منگا ہے زکری کوئی ایسا بچہ طلب کرتا ہے جڑا اس ورسے نبھالے اور اس امانت دی حفاظت کرے ان وقت پہنچائے اسی ایک بیٹا ادا کریں گے نام بھی اسا خود ہی رکھ دیتا ہے او دا نام وہ علیہ سلام اور او صرف بچہ اور بیٹا ہی نہیں گا بلکہ انگمبر اور رسول بنا کے بیچیں اے بات اپنی جگہ الگ ہے حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت ہوئی پیغمبر کے پلیاں اچھی طرح آداب پنم سکھائے گئے دیکھو ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس قسم کے حالات چو کی بن گئے سورہ مریم اندر بڑی تفصیل اللہ نے بیان کیتا اپنے حبیب نرمایا فرمایا گر بالکتاب مریم اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اندر قرآن مجید مریمتہ ذرا یہ مریم قصہ پڑھو ہاں کہ مریم اپنے گھر تو دور کپڑے دھونے غسل کرنے واسطے آبادی تو دور نکل کے ایک ایسی جگہ تک پہنچ دیا ایسے چشمے تہچ دیا کہ جیت پردے دا پورا انتظام ہے جس پہلے اتنے کپڑے صاف کر رہی ہیں جس مقصد واسطے گئی نے وہ کم کر رہی ہیں سویا اچانک ایک انسانی شکل نظر آئی اپنے سامنے ایک بندہ نظر آیا حضرت مریم پریشان ہو گئی فرمایا تو کون ہے اور ایتھے کیوں آیا ہیں اگر تیری نیت اندر کوئی فطور ہے کہ میں اپنے اللہ کو پناہ طلب کرنیاں کوئی اوہ منو معفوظ رکھے او میری حفاظت ہے اوہ انسانی شکل اندر آن والا جنوں دیکھ کے حضرت مریم علیہ السلام خائف ہو گئی انہیں ڈر گئی انہیں اور اللہ کو پناہ طلب کر رہی ہیں نے وہ oh, در حقیقت حضرت جبریل صلی اللہ علیہ السلام ہے جڑے انسانی شکل اندر انہوں نے نظر آئے نے انہوں نے دل اندر کئی قسم دے وسوسات اور خیالات پیدا ہو گئے نے مگر حضرت جبریل علیہ السلام فرمان لگے کہ میں تے اللہ دا پیجیا ہویا ایک قاسد آیا اور تھے انہوں ایک خوشخبری سنان واسطے آیا کہ اللہ تینوں بچہ عطا کرے گا تیرے ہاں بیٹا ہوئے گا حضرت مریم علیہ السلام کو ایک آدمی لی موجودگی نو تے پل گئیاں ہونے ایک ہور غم لاحق ہو گیا کہ ایک ہی کہہ رہے ہیں تیرے ہاں بیٹا ہوئے گا تینوں ہاں ہاں اللہ بچہ عطا کرے گا فوراں بول دیاں نے یہ کس طرح ہو سکتا ہے لم یم یمسسنی بشر ولم اکو بغییا میری شادی نہیں ہوئی کوئی ایسا مرد نہیں کہ جی ال میرا نکاح ہوا نے چھویا تک نہیں ولم میں کوئی بد کردار اور تو تو جو کچھ سوچ رہی ہے کہہ رہی ہے لیکن تیرے رب دا حکم اور پیغام یہ ہے کہ ہوا علی ہینن کے بغیر باپ دے بیٹا دینا بغیر خامندے اولاد دینا ہوا علی ہینن یہ میرے واسطے کچھ بھی مشکل نہیں والنجعله ایتہ للناس اور اللہ تیرے اس بیٹے نو سارے انساناں دے سامنے اپنی طاقت اور قدرتی ایک نشانی بنانا چاہتا تے اینو اپنے واسطے پر شبونی نہ سمجھی کوئی ایسا دل اندر خیال اور وسوسہ نہ لیاویں کہ اے وجہ نال پتہ نہیں میرا کی حال و ویدہ میرے نال کس قسم دے واقعات گزن گے ورحمتا مننا اللہ نے اے بھی پیغام پہ جائی کہ اے میں نے تیرے تھے ایک انعام کر دیا تیرے تھے مہربانی کر دیا وکان امرم مقضیہ وکان اے مریم شک شبہ اندر نہ رمی اے اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے جو کچھ میں تینوں دس ریاں اللہ نے دا فیصلہ کر دیتا ہوا ہے اے اسی یہ پیغام پیش دیتا اس تو بعد مریم نو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ پیٹ اندر اللہ نے کوئی بچہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اوہ دے آثار نمائع ہونے شروع ہو گئے حضرت مریم علیہ السلام پریشان بھی اندیاں نے لیکن پھر سارا پیغام سامنے نظرا دیا <سلام> <سلام> مَا خَلَقَ لِذِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بُلَاغَ الْعَطَف وَلَا يَنْمُو وَمَن يَفْعَلْ ظُلْمًا يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ وَيَخْلُطُ فِيهِ الْمُحَانَةِ صدق الله مولانا العزيم <تصفيق> جيد تقديس قُسْمَعَلِكُ الْمُلْبُ رَبُّ عِزَّدِ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 کسی بھی لحاظ نل کسی بھی اعتبار نل کسی شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا ادے جیسا نہیں منیا جا سکتا سڈا سبب گزشت کا چند جمعہ دو ہی چل رہا ہے اور یہ بنیاد ہے اس عمارت کی اسلام اگر بنیاد درست اور صحیح ہوے تو وہ بننے والی عمارت بھی بڑی پختہ پکی اور مضبوط بندی ہے بنیاد درست اور صحیح نہ ہو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 اسے واسطے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال کا عرصہ مکہ مکرمہ اندر بنیاد درست کرنتے لگا دیا جس ویل یہ بنیاد درست ہو گئی پختہ ہو گئی پکی ہو گئی تی پھر عمارت تعمیر فرمائی ہے بنیاد درست کرنے سے 13 سال لگ گئے اور عمارت بنانے سے 10 سال صرف طرف یہ دیکھ تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے مکی زندگی اندر اسلام کی بنیاد کو استوار کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسلام کو ایک عمارت للتشبیہ دیتے ہوئے فرمایا دنیا الاسلام علا خم سے اسلام دی عمارت پنج چیزہ کے بنائی گئی ہے یہ دن در پنج چیزہ کار فرما ہے مکان بنانا ہو ہوگے تے بنیاد تو بعد وہ دی عمارت واسطے چار دیواراں ضروری نے اور پنجویں چھت ضروری ہے اگر دیواراں بڑے اچھے مٹیریئل دیا بنا دیا بڑیاں سجا دی جان خوبصورت کر کے بنا دیا جان لیکن چھت نہ پائی ہوخص بھی کوئی مکمل عمارت نہیں کر دیواراں تن بنا دتیا جان اور چھت بھی بنا دی جائے پھر بھی نامکمل ہے جدوں تک چارے دیواراں اور چھت موجود نہ مکمل نہیں کہ بنیاد کی ہے بنیاد لا الہ, الا اللہ ہے. کہ کوئی الہ نہیں کابل نہیں, نہیں کوئی عبادت لائق نہیں کسی کو مگیا نہیں جا سکتا کسی کے سامنے چکیا نہیں جا سکتا کسی کو ڈریا نہیں جا سکتا اللہ سوائے اللہ. شہادت اللہ الہ الا اللہ, اللہ دنیا یہ رکھیے کہ تسی گواہی دے دیو شہادت دے دیو اعلان کر دیو اقرار کر لو کہ اللہ تو سوا کوئی ہو حضرت آدم علیہ السلام کو لے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء نے اسی بنیاد نو پہلے پیش کی آدم علیہ السلام بکلمہ سی لا الہ الا اللہ آدم صفیح اللہ پھر حضرت نو علیہ السلام تشریف دے آئے اونا نے قوم نکلمہ سکھایا لا الہ الا اللہ نو نجیب اللہ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 سبق موسا ذکر اج دے سبق اندر, ان اندر جنہ تذکرہ مقصود ہے انہوں دا نام نامی اس میں گرامی ہے ایسا ابن مریم علیہ السلام اللہ سکھا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وقت آیا فرمایا پڑو لا محمد بطور مثال چند ایک انبیاء کا میں ذکر ہے اللہ نے جن نے نبی جنہیں پیغمبر بھیجے سب نے لا الہ الا اللہ پہ ہی بنیاد رکھی بنیاد درست اور صحیح ہو گئی تو انشاءاللہ اعمال اللہ اندر بھی درستی ہو جائے گی آماد اندر بھی اصلاح ہو جائے گی جے بنیاد غلط ہو گئی کہ آدمی کچھ بھی کرے اعمال نہ صرف ایک خراب ہو جانگے ٹیڑے ہو جانگے بلکہ اعمال ضائع ہو جانگے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص دے اعمال دی مثال جنہی بنیاد صحیح نہیں یعنی جرا عقیدہ توحید دا قائل نہیں اللہ اپنی ذات اندر اپنی صفات اندر اپنے افعال اندر اپنی عبادات اندر وحدہو لا شریک نہیں مندہ نہیں سمجدہ مالی مثال پر مجید اندر دس طرح مکڑی کا مٹ جا پتا ہی نہیں چلتا ذرا تندو تیز ہا چلے بالکل ناپید ہو جاتا ہے ختم ہو جانا ہے لبئی تن کبوت فرمایا سب تو کمزور کار مکڑی کا اور مشرک دیں آمال اس تو بھی زیادہ کمزور ہوں جیدی اے بنیاد درست نہ ہوئے اے بنیاد صحیح نہ ہوئے او دے آمال مکڑی دے جالے نالا بھی زیادہ کمزور نہیں او اے سمجھ دا گا کہ میں بڑا کچھ اللہ دے ہاں پیج چکا میرے آمال ہوتھے جمع ہو چکے نہیں لیکن قیامت دے دن جس ویلے ہوتھے پہنچے گا کہ فرمایا قザہ لے کا یریہ اللہ اعمالہم حسرات علیہم کہ توقع کرتا ہوے گا کہ میرے اعمال دے انبار لگے ہوئے ہون گے ڈھیر لگے ہوئے ہون گے جدر نظر اٹھانا دا میرے ہی عمل نظر اونگے نظر اُتے پہنچ کے سوائے حسرت اور افسوس دے ڈھیر اور انبار دے اور کچھ بھی نظر نہیں آئے نہ وجود ہے اس واسطے سارا زور عقیدے یہودیاں اور نو بھی اللہ تعالی نے پرانے مجید اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہوں دعوت دن بلاؤ اور اسی بنیاد پہ بلاؤ و اے اے اے تسلیم قَلِمَتٍ جاؤ۔ باقی معاملات پھر تے ہوں ہو جاؤ تے متفق اور متحد ہو جائیے اسی سارے مگر بدقسمتی اور بد نصیبی اوہے اس کلمے تے بھی نہ ملے حضور نال آپ کی خدمت اندر حاضر ہو کے اونا نے اس کلمے تے بھی اپنے اتحاد با مظاہرہ نہ کی تا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اونا نے توحید اندر نقبزنی کی تی کہ اس شکاکتا کر دیتے یہودیاں نے کہنا شروع کر دیتا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُنِ بُنُ اللَّهِ کہ ساڈا نبی عزیر اللہ دا بیٹا ہے بکواس کرتے ہو دی دی سڈے نبی نو حاصل ہے وکالت نسیحم اللہ نبی عیسا خدا دا بیٹا ہے او دا کوئی باپ نہیں او دی ماں دی شاسی دی کوئی بھی اللہ نے دونوں کا ذکر کر کے بکواس کر رہے ہے نہ عید کا میرا بیٹا ہے فرمایا ان پہلے بھی کئی کافر ایسے ہو گزرے جڑے ایسے ہی قسم نہیں کرتے ہیں اسی طرح رکھتے جس ویسے دور آیا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت اور نبو کو اعلان فرمایا ایس امت اندر کچھ جاہل نے یہود بات سنی کہ یہودیاں نے, نے خدا کا بیٹا بنایا عیسا علیہ السلام عیسائی نے خدا کا بیٹا دیتا اللہ نے دوندی نفی کر دی سان یہ تو کوئی بڑا کم کر کے دکھانا چاہیے چنانچہ انہوں نے کہہ دیتا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اے شرک اندر نا تو بھی قدم اندر نا تے خدا دے سن اے نا نا کیا جدوں تک چاہا اپنے آپ چھپائی رکھیا جدوں اپنا, اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا تو مستفا ہی شکل اندر مدینے اندر آن اللہ شرک تو بھی بڑا شرک ہے یہ تو بڑے مشرک ہو گئے بات یہ چل رہی سی دو چیزاں واضح طور سے اختصاد نل بیان ہو چکی نے کہ اللہ اپنی ذات اندر وبولا شریق ہے ثبوت قرآن تو حدیث تو پیش کیتے جا چکے نے کس طرح بہتولا شریک ہے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 تیسری صفت اللہ دی توحید کی دی تیسری قسم تو بیان ہو رہی سی کہ اللہ اپنے افعال اندر اپنے اپنے کما مطلق ہے, لا شریک ہے وہ جو چاہ بحث وہ کرتا کسی کو مشورہ نہیں لینا کسی مدد دی وہ ضرورت نہیں ولا یا کو جوں کوئی کام کرتا ہے پھر ایک خطرہ نہیں ہوں کہ کل میرے کوئی پوچھے گا میم کوئی کہے گا کہ ایک ہی کی ساری تو یہ خطرہ لاس ہوں آدمی بھی صاحب اختیار کیوں نہ ہونا بھی صاحب اختار کیوں نہ ہو خطرہ دل اندر موجود ہوں بعض اوقات وہ اظہار نہیں کرتا وہ ظاہر نہیں ہون ہوتا لیکن یہ خطرہ موجود ہوں کہ مینوں کوئی پوچھ نہ لو میم کوئی کہہ نہ دے کہ یہ اللہ ہاں کوئی ایسی بات نہیں کہ اونوں خطرہ محسوس ہوئے اونوں دی کوئی اور خوف آیا ہوئے کہ کوئی پوچھے گا, کوئے گا اے کیوں کی مثال گزشتہ جمعے حضرت مورسا علیہ اسلام کی رسالت اور محبت آج ذرا اگے بڑھ کے حضرت عیسا علیہ اسلام کے بارے اندر دیکھو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 تو انو کسے غم تو دوچار کرنا چاہے ساری کائنات مل کے آ جائے کہ تو انو وہ تکلیف نہ پہنچے تو انو وہ بیماری لا حق نہ ہوگئے دوسی او سد میں تو دوچار نہ ہوگو سارے مل کے آ جائے فلا رات وَإِن يَمْسَسْكَ اللہ بِزُرِّلْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ میں اعلان کرنا اللہ فرمارہ نے کہ ساری کے بھی تکلیف تو, تو نہیں بچا سکنگے میں اللہ اگر چاہوں گا تو بچا لے خی تے جی میں کوئی انعام کرنا چاہواں مہربانی کرنا چاہواں یہ مکے کا نہیں ساری مخلوق آ جائے تعلق کرنا سا ہے فلا انعام میں دے انعام کرا میری مرضی ہے میں جو علیہ السلام ان تاریخ ان کی ولادت کس قسم کے حالات اندر ہوئی کس طرح ہوئی مجید نے بڑی تفصیل نل بیان کی اللہ کے علم اندر یہ سارا کچھ موجود سی کہ میں ایک پیغمبر پیدا کرنا ہے علیہ السلام جہاں نام عیسا ابن مریم ہوئے گا جنہوں اپنی طاقت اور قدرت دی ساری کائنات اندر ایک نشانی بنا کے پیجنا ہے ایک اپنی طاقت اور قدرت دا مظہر بنا کے پیجنا ہے آواز اور بنیاد کے ایتھون دیئے کہ ان ابی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم دی والدہ نے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 میرے پیٹ اندر جڑا بچہ ہے میں تیرے نلوادہ کرنیاں نظر من لئے میں کہ اے جدو پیدا ہوے گا میں انہوں آزاد کر دیاں گی تیرے دین واسطے وقف کر دیاں گی دنیا دا کوئی کم میں دیکھو میں نہیں لگا تقبل منی انکا انتا سمیع العلیم اللہ میری اس نظر تو قبول فرمان ہے قرآن مجید اندر اللہ فرمانا ہے فَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُّولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا مریم دی والدہ دی اے نظر اسا خوشی نل بڑے اچھے انداز نل قبول کر لئی مریم دی والدہ نے کی پتہ سی کی خبر سی جس لئے حضرت مریم پیدا ہوئی ہیں ماں نے دیکھیا کہ اے تے بیٹی ہے خیال سی بیٹا دے گا اللہ جنہوں دین واسطے وقف کرانگی اے تے بیٹی ہے تے عرض کیتی رب انی وزاتہا انسا یا اللہ میں تے کچھ ہور سوچی بیٹی زانتے اے تے بیٹی پیدا ہو گئی اللہ تعالی نے فرمایا واللہ اعلم بما وزعت اے مریم دی ماں تینہوں تے اے تے پیدا ہون تو بعد پتا لگ گئے تے میں تے اس تو پہلو دا پتا سی کہ تینہوں بیٹی دینی میں ہی تے دینی سی تو پریشان نہ ہو اپنی اس بیٹی وقف کر دے حضرت مریم علیہ السلام والدہ نے بیٹی وقف کر دی اللہ تعالی نے جس بیٹی دے کر پیغمبر پیدا ہونا سیٹی سی دی پیگمبر کی دی ماں دی تربیت ایک پیغمبر کوائی حضرت زکاری علیہ السلام حضرت مریم دی پرورش کر رہے نے تربیت کر رہے نے اور بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ خود حضرت ذکری بیٹی دی, وہ اس بچی ذہانت حاضر دماغی وہی روشن دماغی تو حیران ہو جاندے چھوٹی بچی ہے ایک لیکن ایسی حاضر جواب ایسی روشن دماغ قرآن مجید اندر اللہ نے بیان کی تا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ایک اُن نواز دے کمرہ مخصوص کر دیتا مسجد ایک طرف جتھے او بیٹھیاں اللہ نے عبادت کر دیا رہنی ہے جو سبق حضرت زکریہ علیہ السلام پڑھا نے حضرت مریم وہ یاد کر دیا رہنی اللہ دے ذکر اندر مصروف رہنی اونا دا کھانا حضرت زکریہ علیہ السلام دے کروں آ رہے ہیں اونا دی تربیت حضرت زکریہ علیہ السلام کر رہے ہیں جس لیلے آئے تے حضرت مریم نو سبق دین واسدے اونا دے کمرے اندر داخل ہوئے اللہ فرمانے نے فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَا عِنْدَحَا رِزْقَ کمرے دے اندر داخل ہوئے تے قسم قسم دے پھل اور میوے پہے ہوئے انہیں حضرت مریم علیہ السلام دے کمرے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام دیکھ کے حیران ہو گئے کہ مریم تیرا کھانا تے ساڑھے کرو آنگا ہے تے اے میوے اے پھل اکتے بے موسم نے اور پھر اینی وافر مقدار اندر انے بہترین پھل انہا لکہ آزا مریم ایک اتھو آنگا ہے ایک انہیں تینوں پیجے نے اور روسم دماغ بچی Oh, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ عیسا فورن نے, نے حضرت زکاری علیہ السلام اے جواب سن کے حیران بھی ہوں ایک رہنمائی بھی مل جان دی حالانکہ پیغمبر ہے فورن سوچیا کہ اللہ اس بات کے قادر ہے کہ مریم نو بغیر موسم دے پھل پیش دے وے میرے پیش دے وے کہ اے زکریہ تُو کیوں گمگین ہیں تُو کیوں پریشان ہیں جیڑا رب موسم نو بے موسمیں پھل دے سکتا ہے او تینو اس بڑھاپے اندر اولاد نہیں دے سکتا اس سے بھی لے ہُنالک دعا زکریہ ربہو ہتھ اٹھالے کہ اپنے اللہ نو پکارنا شروع کر دیتا اللہ موسم بغیر مریم نو پھل دے سکنے زکریہ تیرے کلو اولاد منگا ہے ورسے نو اور امانت دی حفاظت کرے اگے پہنچا ابھی تین ایک بیٹا ادا او دا نام بھی اصا خود ہی رکھ دیتا ہے او دا نام ہوئے گا ہوا علیہ السلام اور صرف او بچہ اور بیٹا ہی نہیں ہو گئے گا بلکہ بھی ایسی پیغمبر اور رسول بنا کے بیچیں یہ بات اپنی جگہ الگ ہے حضرت مریم علیہ السلام دی تربیت ہوئی پیغمبر در پلیاں اچھی طرح آداب سکھائے گئے دیکھو ہوں حضرت عیسی علیہ السلام کس قسم دے حالات گزرتے کی بن گئے سورہ مریم اندر بڑی تفصیل اللہ اللہ نے بیان کیتا اپنے حبیب فرمایا مریم اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب تفصیلات مجید اندر مریم کا کسا ذرا پڑھوز مریم ذرا ایک قصہ پڑھو ہاں کہ مریم اپنے کار تو دور کپڑے تو ہنواستے عسل کرنواستے آبادی تو دور نکل کے ایک ایسی جگہ تے پہنچ دیا نے ایسے چشمے تے پہنچ دیا نے جتھے پردے دا پورا انتظام ہے جس پہلے ہوتھے کپڑے صاف کر رہی ہیں جس مقصد واسطے گئی ہیں نے اکم کر رہی ہیں نے فَتَمَسَّا لَا لَهَا بَشَرًا اچانک ایک انسانی شکل نظر آئی اپنے سامنے ایک بندہ نظر آیا حضرت مریم پریشان ہو گئی فرمایا مایا کون ہے اور اتھے کیوں آیا ہے اگر تیری نیت اندر کوئی فتور ہے تو میں اپنے اللہ کو لو پناہ طلب کرنی ہوں کہ وہ میرے محفوظ رکھے او میری حفاظت کرے وہ انسانی شکل اندر آؤ والا جنہوں دیکھ کے حضرت مریم علیہ السلام خائف ہو گیاں نے ڈر گیاں نے اور اللہ کو لو پناہ طلب کر رہیاں نے وہ در حقیقت حضرت جبریل صلی اللہ علیہ السلام جڑے انسانی شکل اندر انہوں نے نظر آئے نے انہوں نے دل اندر کئی قسم دے وسوسات اور خیالات پیدا ہو گئے نے مگر حضرت جبریل علیہ السلام فرمان لگے کہ میں تے اللہ تا پیجیا ہویا ایک قاسد آیا اور تے نو ایک خوشخبری سنان واسطے آیا کہ اللہ تے بچہ عطا کرے گا تیرے ہاں بیٹا ہوئے گا حضرت مریم علیہ السلام کو ایک آدمی دی موجودگی نو تے پل گئیاں ہونے ایک ہور غم لاحت ہو گیا کہ ایک ہی کہہ رہے ہیں تیرے ہاں بیٹا ہوئے گا تے اللہ بچہ عطا کرے گا فوراں بول دیاں نے یہ کس طرح ہو سکتا ہے لم یم سسنی نی ولم اکو بگی میری شادی نہیں ہوئی کوئی ایسا مرد نہیں کہ جی میرا نکاح ہوا نے چھویا تک نہیں ولم اکو بگی یا میں کوئی بد کردار عورت نہیں کہ میرے کوئی غلطی سرزد ہوئی گلتی تو سد ہوئی کہہ رہی سی ہے تو جو کچھ سوچ رہی ہیں کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں ربوں کے ہوگا الج الناس لیکن تیرے رب دا حکم اور پیغام یہ ہے ہوگا ال کے بغیر باپ دے بیٹا دینا بغیر خامد اولاد دینا ہوگا ال میرے واسطے کچھ بھی مشکل نہیں وال نج للناس اور اللہ تیرے اس بیٹے نو سارے انساننا دے سامنے اپنی طاقت اور قدرتی ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں دے اینو اپنے واستے بد شبونی نہ سمجھیں کوئی ایسا دل اندر خیال اور وسوسہ نہ لیا ہی کہ اے دی وجہ نہ پتہ نہیں میرا کی حال و ویدہ میرے نل کس قسم دے واقعات گزن گے ورحمت مننا اللہ نے اے بھی پیغام پہ جائی کہ اے میں نے تیرے تھے ایک انعام کرنے یا تیرے تھے مہربانی کرنے وَكَانَ امر مَقْضِيًّا اے مریم شک شبے اندر نہ رمی اے اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے جو کچھ میں تینوں دس ریا اللہ نے دا فیصلہ کر دیتا ہے اسی یہ پیغام پیش دیتا اس تو بعد مریم نے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ پیٹ اندر اللہ نے کوئی بچہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اوہ دے آثار نمائع ہونے شروع ہو گئے حضرت مریم علیہ السلام پریشان بھی نے لیکن پھر سارا پیغام سامنے نظر